مل خوش جب پڑ پڑے خوش خوش خوش خوش ساتھ آ ہس تکلیپ کو بھول جائے ہس حسلی <سلام> پ ہوا اس اللہ بولو او الا اس لے جب سر سم شمیر مجھے ایک روایت یاد ہے اسی عشق و محبت والی روایت ہے کسی نے عرض کیا آکا قیامت کے دن آپ وہ کہاں تلاش کرو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نشاد فرمائے میزا نے عمل پہ دیکھ لینا جہاں میں اپنے امتیوں کے وزن بھاری کر کے جنت میں داخل کروا رہا ہوں ارض کی آقا وہاں نہ پاؤں تو کہاں ڈھونڈوں فرمایا حوض کوسر پہ دیکھ لینا جہاں پیاسے امتیوں کو کوسر کے جام بھر بھر کے پلا رہا ہوں گا ارض کی آقا وہاں نہ پاؤں تو کہاں ڈھونڈوں ارشاد فرمایا پول سراط پہ دیکھ لینا جہاں میں رب سلیم امتی کی صدا دے دے کر اپنی امت کو پول سرات سے پار کرا رہا ہو میرے آلات امام میرے سنت کو رب سلیم کی صدا پر ایسی دھارا سے ایسی دھارا سے ایسی دھارا سے ایسا فرماتے ہیں رضا رضا پل سے اب وجد کرتے گزری وجد کرتے ہیں جھومتے جھومتے. رضا پل سے اب وجد کرتے گزری ہے کیوں کہ ہے رب سلیم صدا محمد اپنا کرپ کرنے جج جگ جب نئی میں کپ کرے جج جی جگ جب نئی